بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اول یہودیت کے خلاف جد و جہد اور یہود کے خلاف جہاد وہ کون سی قوم تھی جس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہزاروں انبیاء علیہم الصلاۃ وسلام بھیجے گئے اور تین آسمانی کتابیں نازل کی گئیں دریاؤں کو پھاڑ کر چلتے پانی کے درمیان خشک راستے نکالے گئے منوسلوا جیسی پاک اور لذیذ غذاؤں کے ڈھیر لگائے گئے جن کی خاطر فرعون غرق کیا گیا اور کئی ظالم حکمران عبرتناک ناک انجام سے دوچار ہوئے وہ کون تھے جن کی خاطر اللہ تعالی نے آسمانوں سے لکھی ہوئی تختیاں اتاری اور ان کے نبی اور ان کے روسا کے ساتھ خود اللہ تعالی نے ہم کلامی فرمائی وہ کون تھے جن کے سروں پر کئی دہائیوں تک بادلوں نے صاحبان کا کام کیا جن کے کپڑے ان کے جسموں کے ساتھ بڑھتے تھے نہ میلے ہوتے تھے نہ پھٹتے تھے فرشتے جن کی خاطر میدانوں میں اتر کر لڑتے تھے اور ان کے گم شدہ تبرکات اٹھا اٹھا کر لاتے تھے وہ کون تھے جن کے عابدوں کی دعاؤں کے لیے آسمان کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے تھے اور جن کو غلامی کے گڑھوں سے نکال کر زمین کا حکمران بنا دیا گیا وہ کون تھے جنہیں ایک طویل زمانے تک تمام عالم پر فضیلت دی گئی عروج کو ان کا مقدر بنایا گیا اور قدرت کی مہربانیاں ان پر ایسی رہیں جو ان سے پہلے نہ کسی نے دیکھی تھیں نہ سنی تھیں وہ کون تھے جنہیں عظمت ملی عزت ملی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا محبوب قرار دیا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی محبت ملی جیسی بیٹے کو باپ سے ملتی ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ کون تھے جنہیں کہہ دیا گیا تھا کہ اگر آسمانی کتاب کو تھامے رکھو گے تو زمین کے بلا شرکت غیر حکمران رہو گے اور قدرت کے قرب کے مزے لوٹو گے وہ کون تھے جن کے گھروں میں امبیا علیہم صلاحت وسلام صلیحہ اور عابد پیدا ہوتے تھے آسمانی وہی الہام اور کشف کے دروازے جن پر ہمیشہ کھلے رہتے تھے وہ کون تھے جنہیں بار بار تھاما گیا اور کسی قوم کو ان پر فضیلت نہیں دی گئی اور جن کی بے پناہ شرارتوں کے باوجود ہر بار انہیں سینے سے لگایا گیا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مذکورہ بالا سارے انعامات احسانات اور مہربانیاں جس قوم پر ہوئیں وہ قوم یہود تھی جسے بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے یعنی حضرت اسرائیل علیہ صلاط وسلام کی اولاد بنی عربی میں بیٹوں کو کہتے ہیں اور اسرائیل لقب تھا حضرت یاقوب علیہ صلاح وسلام کا جو فرزند تھے حضرت اسحاق علیہ صلاح وسلام کے جو بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ وسلام کے حضرت یعقوب یا حضرت اسرائیل علیہ صلاحت وسلام کے کل بارہ بیٹے تھے روبیل شمع لاوی یہودا یشجر ضیالون بن یامین دان نفتالی جاد عاشر اور حضرت یوسف علیہ السلاۃ وسلام حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام نے بابل سے ہجرت فرمائی اور کنان میں آباد ہوئے یہیں پر آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام کے وطن سے حضرت اسحاق علیہ سلاط و پیدا ہوئے اور آپ کنعان ہی میں آباد ہوئے اور یہیں پر اللہ تعالی نے آپ کو جو اولاد عطا فرمائی ان میں حضرت یعقوب علیہ السلاۃ وسلام بھی تھے اور حضرت یعقوب علیہ صلاۃ و اپنے بارہ بیٹوں کے ساتھ کنعان ہی میں رہائش پذیر رہے آپ کی اولاد میں سے حضرت یوسف علیہ صلاحت وسلام تاجروں کے ہاتھوں بکتے بکاتے مصر جا پہنچے اور عزیز مصر اور مصر کی جیل خانے سے ہوتے ہوئے مصر کے تخت پر جا پہنچے اور آپ نے اپنے والد محترم اور بھائیوں کو بھی مصر بلوا لیا یوں ملک کے مصر بنی اسرائیل کا مسکن بن گیا چار سو برس تک بنی اسرائیل مصر میں معزز رہے مگر پھر علاقہ پرستی کا نعرہ مصر میں گونجا اور مصر کے مقامی قبطیوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا اور وہ ان سے محنت اور مشقت والے ذلیل کام لینے لگے صاحب صوابی لکھتے ہیں فکانو یک دمون بنی اسرائیل فی قطو حجر و الحدید ولبنا غربتو بی ون نجارہ ون وقا نہ نسا اہم یغزیل نلقّہ نل وین سج نغا بنی اسرائیل کے طاقتور افراد سے پتھر اور لوہا کاٹنے عمارتیں اور اینٹیں بنوانے جیسے کام لیے جاتے تھے جبکہ ان کی عورتوں سے سود کتوایا اور بنوایا جاتا تھا اور ان کے کمزور افراد سے ٹیکس لیا جاتا تھا کیونکہ وہ جسمانی محنت نہیں کر سکتے تھے ظلم کی یہ خوفناک چکی چل رہی تھی کہ مصر کے فراؤن بادشاہ مصر نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف ایک آگ اٹھی ہے اور اس نے پورے مصر کو گھیر لیا ہے اور یہ آگ مصر کے قبطیوں کو جلا رہی ہے جب کہ بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی فرعون نے ماہرین سے تعبیر پوچھی تو اسے بتایا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کے خاتمے اور قبطیوں کی تباہی کا باعث ہوگا فرعون نے فوراً حکم شاہی جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے ان حالات میں حضرت موسیٰ علیہ صلاحت وسلام پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ فرعون کے گھر میں ان کی تربیت ہوئی جوان ہوئے تھے ان کے ہاتھوں ایک قبطی مارا گیا فرعون آپ کے قتل کے در پہ ہوا تو آپ نے مدین کا رخ کیا وہاں آپ حضرت شعیب علیہ اللہۃسلام کی صحبت میں آٹھ سال تک رہے اور اس عرصے میں بکریاں چراتے رہے گویا کے مستقبل میں بنی اسرائیل کو چلانے اور سنبھالنے کی مشق فرماتے رہے وہیں آپ کی شادی ہوئی آٹھ سال مصر سے غیر حاضری کے بعد آپ پھر اپنی اہلیہ سمیت مصر کی طرف لوٹ رہے تھے کہ راستے ہی میں وادی طوا نامی جگہ پر اللہ تعالی نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا اور فرعون کو حق کی دعوت دینے اور بنی اسرائیل کو آزادی دلوانے اور ان کی دینی رہنمائی کا کام آپ کو سونپ دیا گیا پھر آپ کی درخواست پر آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلات وسلام کو بھی نبوت عطا فرمائی اور انہیں آپ کا وزیر بنایا اور کچھ موجزات بھی عطا فرمائے آپ اللہ تعالیٰ کی ان کھلی نشانیوں کو لے کر مصر تشریف لائے اور فرعون کو دعوت حق دی جو فرعون نے ٹھکرا دی اور آپ کے معذات کو جادو سمجھ کر پورے ملک کے مصر کے جادوگروں کو آپ کے مقابلے میں لے آیا یہ جادوگر مشاہدہ حق کے بعد ایمان لے آئے اور فرعونی ظلم و ستم کا شکار ہوئے حضرت موسیٰ علیہ صلاحت والس نے بنی اسرائیل کو بھی حق کی دعوت دی مگر ان پر خوف سوار تھا اور غلامی کی قباحتیں ان میں سے اکثر کے خون میں سرایت کر چکی تھیں اس لیے ابتدا میں بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے مگر بعد میں آپ کی دعوت بنی اسرائیل میں پھیل گئی یہ صورت حال دیکھ کر فرعون نے بنی اسرائیل پر مظالم بڑھا دیے تب حضرت موسیٰ علیہ صلاح نے بنی اسرائیل کو ساتھ لیا اور مصر سے ہجرت فرمانے لگے فرعون کو یہ کب گوارا تھا چنانچہ اس نے ان کا پیچھا کیا حضرت موسیٰ علیہ صلاحت وسلام اور بنی اسرائیل تو دریا میں سے گزر گئے مگر فرعون ماں اپنے رشکر کے غرق ہو گیا آزادی کے بعد بنی اسرائیل نے عمل کے لیے شریعت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ صلاحت وسلام کو تورات عطا فرمائی بس وہ قوم جس کی طرف حضرت موسا علیہ اللہۃ والسلام مبوث ہوئے اور جس قوم کو تورات عطا کی گئی یہی قوم یہود کہلاتی ہے اس قوم کو یہود کیوں کہا جاتا ہے اس بارے میں علامہ بیزاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں و یہود اما اور ہاد ادا تاب سم و بدال قلم تابو ان عباد و امربود وزالعبدلا بدال المحملتی کادتی تاری بی کا انََّ سم بسمی اکبر اولاد یعقوب علیہ صلاحت وسلم یہود یا تو عربی لفظ ہے اور اس کا مادہ ہاد ہے جس کے معنی توبہ کرنے کے آتے ہیں ان لوگوں نے جب بچھڑے کی عبادت سے توبہ کر لی تو ان کا یہ نام رکھا گیا یعنی توبہ کرنے والے یا یہود کا لفظ یہودیٰ کا معرب ہے اور کسی غیر عربی لفظ کو عربی بناتے وقت زال کو زال سے بدل دیتے ہیں تب ان کا یہ نام حضرت یعقوب علیہ صلاح وسلام کے بڑے بیٹے کے نام سے لیا گیا قرآن مجید نے بنی اسرائیل کے نبی حضرت موسا علیہ صلاح و السلام کا تذکرہ بہت تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے پارہ نمبر دس اور پارہ نمبر چودہ کے علاوہ باقی تمام اٹھائیس پاروں میں آپ علیہ صلاط و السلام کا تذکرہ موجود ہے اسی طرح قرآن مجید کی تقریباً ساڑھے چار سو آیات میں بنی اسرائیل یا یہود کا تذکرہ ملتا ہے ان آیات کی فہرست کتاب کے آخر میں لگا دی گئی ہے یہ بات تو سب مسلمان جانتے ہیں کہ قرآن مجید نہ تو قصوں کی کتاب ہے اور نہ کوئی تاریخی دستاویز نہ وہ کسی شخص کی سوانح حیات ہے اور نہ ہی کسی قوم کی تاریخ بلکہ قرآن مجید تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے اور قرآن مجید تمام انسانوں کو ہلاکت اور تباہی کے راستے سے بچا کر دینی اور دنیاوی فلاح اور کامیابی کا راستہ بتانے کے لیے اتارا گیا ہے اس لیے اس میں جو قصے بیان ہوئے ہیں ان کا مقصد بھی انسانوں کی ہدایت ہے اور اس میں مختلف قوموں کا تذکرہ بھی اسی غرض سے کیا گیا ہے چنانچہ انسانوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ قوم عروج سے زوال کی طرف کیوں اور کیسے لڑکتی ہیں اور افراد پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستے برستے کیوں رک جاتی ہے اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کا غضب کیوں برسنے لگتا ہے اور معزز انسان یکا یک ذلیل اور مضبوط انسان یکا یک دوسروں کے محتاج کس طرح سے بن جاتے ہیں قرآن مجید نے اس کے لیے جس قوم کو سب سے زیادہ بطور مثال کے پیش فرمایا ہے وہ ہے قوم یہود جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں حضرت موسیٰ علیہ صلاط وسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ صلاط وسلام تک ایک قول کے مطابق ستر ہزار اور ایک قول کے مطابق چار ہزار امبیاں علیہ الصلاط پیدا فرمائے یعنی تورات جیسی عظیم الشان کتاب اور پھر اس کتاب کی تبلیغ کے لیے ہزاروں انبیاء علیہ السلاۃ والسلام کا تسلسل اور پھر اسی قوم پر اللہ تعالیٰ کے غضب کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹھے بٹھائے ان کے ہزاروں افراد کی شکلیں مشق کر دیں اور انہیں سور اور بندر بنا کر ہلاک کر دیا یعنی ایسا خوفناک عذاب جسے سوچ کر بھی انسان کی روح کانپ جاتی ہے اس قوم کے عروج کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس قوم کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور بادشاہوں کے لیے لوہا نرم کر دیا گیا ہواؤں اور جنات تک کو مسخر کر دیا گیا اور انہیں ایسی بادشاہت دی گئی جو قیامت تک کسی کو نہیں ملے گی اور اس قوم کی پستی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس پر قیامت تک کے لیے ضلعت یعنی دوسروں کے ہاتھوں ذلیل اور محتاج ہونا اور مسکنت یعنی پستی اور کم ہمتی کو مسلط کر دیا گیا ہے کہ بس دوسروں کے سہارے جیتے ہیں اور دوسروں کے آسرے پر سانس لیتے ہیں یہ سب کچھ کیوں ہوا وجہ صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نہ کسی سے ذاتی رشتہ داری ہے اور نہ کسی سے ذاتی دشمنی یہود کی یہودیت جب تک احکام الہی کتابے رہی اس وقت تک وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور نصرت کے مستحق رہے لیکن جب یہودیت نے اپنا رخ بدلا اور شیطانیت اور تاغوتیت کا دوسرا نام بن گئی تو پھر وہی یہودی جو احبا اللہ تھے مغبوب علیہم بن گئے خلاصہ یہ ہوا کہ پہلے یہودیت ان عقائد اور اعمال کا نام تھا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اور ان کی فلاح اور کامیابی کے لیے نازل فرمائے تھے ایسی ہی یہودیت اختیار کرنے پر تورات میں طرح طرح کے انعامات اور دنیا و آخرت میں کامیابی کا وعدہ تھا لیکن رفتہ رفتہ یہودیوں نے ان عقائد اور اعمال کو بھلا دیا اور عقیدے اور عمل کی ان برائیوں میں مبتلا ہو گئے جن کی وجہ سے ان کی ترقی تنزل اور کامیابی ناکامی میں بدل گئی اور یہودیت وہ شجرا خبیصہ بن کر ابھری جس کی ہر شاخ اور جس کا ہر پتا اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کی لانت کا سبب بن گیا یعنی یہودیت ان عقائد و نظریات اور اعمال کا نام بن گئی جو شیطان نے ایجاد کیے تھے اور یہ وہ شیطانی رسے تھے جن میں باندھ کر وہ انسانوں کو جہنم کی طرف گھسیٹتا رہا اور اب تک گھسیٹ رہا ہے بس یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جگہ جگہ مسلمانوں کو یہودیوں کے امراض یعنی یہودیت سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے اور تو اور ان یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی اور گہرے تعلقات رکھنے سے بھی منع فرمایا ہے اور ساتھ ساتھ یہ تنبیح بھی فرما دی ہے کہ یہود و نصارہ کی ہمیشہ یہی کوشش رہے گی کہ وہ شیطان کی بنائی ہوئی یہودیت اور نصرانیت کے امراض تم میں پھیلا دیں اور تمہیں بھی غضب الہی میں اپنا شریک و سہیم بنا لے آئیے اس بارے میں چند قرآن آیات پڑھتے ہیں تاکہ یہ اہم باتیں ہمارے دل و دماغ میں اچھی طرح اتر جائیں